مسفلوں ملوں دلوں مسفلوں مسلم تمام اہل مشرب اہل مذهب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمع المبارک کے موقع پر جو مختصر مرو ہے تازہ اجلاس میں اہم فیصلے گزشتہ جمعرات بندہ ناصر چند مسائل پر حضرت صغیر مدل العالی کی بارگاہ میں مشاورت کے لیے حاضر ہوا آپ کے ساتھ بیٹھ کر باہمی تبادلہ خیالات ہوا مشاورت کے بعد جو تمام درویشوں آل مشرب اعلی مذہب ساتھیوں کے لیے فیصلے ہوئے وہ آپ کو سناتا ہوں وہ سب کے لیے حتمی اور آخری فیصلے ہوں گے پہلا مسئلہ بیعت کرنے کا حضرت کبیر رضی اللہ تو آلان ہو تشریف لے جانے کے بعد بیات کا سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا اور ہندوستانیوں کا مزاج پیری مریدی کا ہے اس پیری مریدی کے مزاج نے کئی لوگوں کو کئی ساتھیوں کو دین سے ہٹانے اور دین سے اکھاڑنے کا نتیجہ دیا وہ ادھر ادھر مرید ہونے شروع ہو گئے اور جب مرید ہو جاتا ہے نا پھر مرید آج کل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فنڈس گئے ختم بس اب خدا بھی یہی ہے رسول بھی یہی ہے سب کچھ یہی ہے اگرچہ جہالت یہ لیکن لوگوں کا اعتقاد ہے سب بن گیا ہے تو مجھے کئی حضرات کہتے تھے تم بیت شروع کرو میں نے کہا بھئی میں تو آج تک بیعت ہونے کا اہل نہیں ہوا بیعت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے پھر وہ کہتے تھے کہ حضرت صغیر کو حل کریں حضرت صغیر فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کریم بڑے امام رضی اللہ تعالیٰ ان سے اجازت ہوگی تو میں بیت کروں گا ورنہ نہیں تو کل میں نے گزارش کی کہ حضور اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہو لکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بیعت تکمیل اس میں دوسرے کو کامل بنانا ہوتا ہے دوسرے کو آرف باللہ بنانا ہوتا ہے اس میں تو مرشد کی اجازت ضروری ہے مرشد کی اجازت کے بغیر آگے دوسرے کو مکمل کرنے والا فیض منتقل نہیں ہوتا جو مثالیں بزرگوں نے دی ہیں کہ دودھ میں جھاگ نہ لگے تو مکھن حاصل نہیں ہوتا یہ اسی بیت کے لیے ہے جس کو بیتے تکمیل کہتے ہیں دوسری ہوتی ہے میں نسبت لوگوں کا کسی بزرگ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا اس کے لیے آلہ حضرت نے لکھا ہے سننی صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہونا پیر کا پیر کافی ہے تو میں نے گزارش کی حضور <سؤال> وہ اجازت کا مسئلہ تو بڑے لوگوں کے لیے <سؤال> <سؤال> یہ چھوٹے لوگ آپ کے مرید ہوتے ہیں چلو ان کا عقیدہ بچ جائے گا دوسرے گمراہوں کے مرید ہو کر گمراہ نہیں ہوں گے بیچارے تو مہربانی فرمائیں میں حمد اللہ ہے آپ نے قبول فرمایا یہ <much> جو جماعت المبارک ہے آنے والا اس سے آپ نے بیت فرمانے کی ابتدا کر دینا ہے ان شاء اللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا دوسرا یہ جو ڈنر سیٹ جن کو کہتے ہو برتنوں کے ان کا مسئلہ تھا اس میں آپ کے سامنے کسی نے شوشہ چھوڑا بغیر تحقیق کے بات کی کہ جی میں نے دیکھا ہے فیکٹری میں ہڈیاں پڑی ہوئی کی تو ساتھ اس نے پچر لگا دی گیا کی ہڈیاں بھی تھیں اور ان سے برتن بنتے ہیں آپ نے فوراً احتیاط, احتیاط کے طور پر ڈنر سیٹ میں کھانا پینا وغیرہ بند کر دیا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی روکنے لگ گئے ہتعا کے بعد ہمارے جذباتی حضرات نے اپنے برتن توڑ دیے ہزاروں کا لاکھوں کا نقصان کر دیا اور میرے متعلق جھوٹ اڑانے والوں نے یہ جھوٹ اڑا دیا کہ تیسری صاحب نے سات بندوں سے معلومات لی ہیں اور ان کو تسلی ہو گئی ہے کہ بالکل خنزیر کی ہڈیاں اس میں شامل ہوتی ہیں تو استاد نے تو اعلان کر دیا لاہور میں وہ میں نے کہا یار عجیب بات ہے میرے تو کوئی پتہ نہیں یہ تو الٹی کہانی ہے میں نے تاکید کر کے مجھے دوست ل... عامر صاحب ہمارے ہیں گجرا والا میں ان کی فیکٹری ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گجرا والے یہ برتن تیار ہوتے ہیں ہو تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے ادھر ادھر رابطہ کر کے بتایا کہ جتنے یہ بنانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاؤڈر بنا بنا بنا, بنا بنا بنا بنایا آتا ہے ہمیں معلوم نہیں اس میں کیا ہے ہم برتن تیار کر دیتے ہیں یہ عامر صاحب نے مجھے بتایا میں نے دوستوں سے کہا بھئی اس سے تو کچھ نہیں اس سے تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ حرام ہے حلید ہے خنزیل کا کوئی جز میں شامل ہے تو میں نے گزارش کی حضور جس نے یہ آپ کو اطلاع دی ہے نا اس نے یہ مجاسفہ کیا حد سے تجاوز کیا ہے اس نے پچر لگا دی تھا اتنا بڑی ڈھیر لگے ہوئے تھے تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ خریدین کی ہڈی ہے ہڈیوں کے ڈھیر میں کیسے معلوم ہوا یہ خردین کی ہڈی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہڈیاں ہیں نا اس طرح فیکٹری عام جن میں ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں ان ہڈیوں سے فیڈ تیار ہوتی ہے برتن نہیں تیار ہوتے برتن اسی پاؤڈر سے تیار ہوتے ہیں جو بن گیا ہے تو میں نے گزارش کی ضور اس کو بلا لے نا وہ قطع یقینی طور پر کوئی گواہی نہیں دے سکے گا ہمارے سامنے یہ جی اس نے جھوٹ بولا ہے اس سے آکام جو ہیں وہ نہیں بن سکتے اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہو سکتا ہمارے فوکہ نے لکھا ہے پرانے زمانے میں لنڈے کے کپڑے نہیں آتے باہر سے پرانے زمانے میں اس طرح کپڑے آتے تھے تو ظاہر ہے وہ کافر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ پاکی پلیدی کا کوئی خیال نہیں کرتے پیشاب وغیرہ سب لیکن ہمارے فوقہ نے فرمایا جب تک اس ان کپڑوں میں پلیدی نظر نہ آئے اس وقت تک ان کا استعمال نماز وغیرہ کے لیے بالکل صحیح ہے سمجھ نہیں آ اسلام ایسے سنی سنائی گڑی اڑائی اور وہمی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے اس کا ان کا استعمال برتنوں کا برتنوں کا اس کی اجازت ہے بات اگر کوئی بندہ اپنے تقوی کے لیے بچتا ہے تو جتنا مرضی بچے لیکن فتوا فتو نہیں دے سکتا یہ ہمیشہ سے تقوی اور فتوے فتو کا فرق فتو چلا آ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقی ہوں فجو امام ہیں وہ بھی وہ بھی تقوے کے طور پر خود کے لیے خود کے لیے سختی فرماتے تھے دوسروں کے لیے ہمیشہ عوام کے لیے لوگوں کے لیے وہ آسانی پر عمل کرتے تھے کیونکہ آسانی اللہ پاک کو پسند ہے آپ علیہ اللہ السلام جب صحابہ کو روانہ فرماتے تھے تبلیغ کے لیے تو فرماتے تھے یسر و لا تعسر آسانی پیدا کرنا مشکل پیدا نہ کرنا علماء نے بہت شدت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو ایسی سختیاں ایجاد کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ایسے لوگوں پر علماء کے نے تمہارے بہت سے شدت فرمائی برتنوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا آگ آ نمک کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے حضرت کبیر رضی اللہ تعالی آپ نمک کے مسئلے پر بہت سختی فرماتے با تھے با ان کے خبردار کرنے ہم نے اپنے گھر میں اپنے لنگر میں لنگر میں بازاری نمک جو اس کو استعمال کرنا سختی سے منع کر دیا ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا ہمارے لنگر میں نہیں آ سکتا لیکن, لیکن،, لیکن،, لیکن، وہ لوگ وہ لوگ جو بیچارے مزدور محنت کا کام کر رہے ہیں دھر, گھر ان کا کہیں ہیں وہ کہیں کام کر رہے ہیں جلسے ہوتے ہیں جلسوں پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جب لنگر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو بازار سے کھانا مجبوری ہے مسافر سفر پہ میں جاتا ہوں سفر پہ اب کھانا رکھنا ساتھ مشکل ہے خصوصا باہر کے ملکوں میں گیا ہوں وہاں پر تو ممکن نہیں یہ کھانا اپنا رکھنا کھاتے رہے اب جی آ جائے گا اب ضرورات تو ضرورتیں کئی ممنوع کاموں کو جائز کر دیتی ہیں ضرورتوں کی وجہ سے کئی ممنوع کا جائز و شریعت پاک کے اس آسانی اور اس نرمی سے ان کے لیے اجازت ہے ہاں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں گھر میں ماشاءاللہ کھانا پکاتے ہیں کھاتے ہیں ان کا کھانا اپنے اختیار میں ہے اپنے ہاتھ میں ہے یہ غلطی نہ کریں بازاری نمک کھانے وہ منصوبہ بندی والا نمک ہے وہ تو ساری وضاحت ہو چکی ہے تو نمک کا مسئلہ اس طرح حل ہو گیا اب آ بوتلیں گے خصوصاً کالی بوتل کوکا کولا پیپسی سنا ہے ابھی اس پر سختی ہوتی تھی میں <سکتی> تو, تو اس مجبوری سے جب بلٹ پریشر چڑتا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آدھا پانی اور آدھے سہوانا ملا کے پیو پیو فورن بلڈ نیچے آ جاتے ہیں میں یہ کرتا رہوں. کر رہا ہوں کسی وقت کر لیتا ہوں لیکن, لیکن, لیکن, لیکن, لیکن, لیکن اس کے اندر یہ دعوی کے اس کے اندر شراب ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے پہلے تو یہ دعوی بلا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے جس طرح برتروں پر کوئی دلیل نہیں تھی اس میں بھی کوئی دلیل نہیں اور اگر شراب ملی ہو تو میں شراب کی وضاحت کر چکا ہوں شراب کی قسمیں بیان کر چکا ہوں ہر طرح کی شراب برابر حکم نہیں رکھتی کئی شرابیں ایسی ہیں کہ جن کا تھوڑا حصہ پینے سے جس سے نشہ نہ چڑھے وہ جائز ہے یہ بتا چکا ہوں وہ موضوع آپ جیسا بھائی گرام سے سنا چکا ہوں ہمارے خلفاء کی طرف منسوب شراب نوشی کی حقیقت یہ تجیم مولن ہوا ہے بارل ایسی باتوں سے بھی جو بے سروپا ہوں یا ہوں تو وہ بندہ شریعت کو سمجھتا نہیں ہے تو ایسی باتوں کی طرف بھی آپ دھیان نہ دیں یہ بھی فیصلہ ہوا پھر ٹھیک ہے اگر کوئی پیتا ہے تو ہم اس پر سخت, سختی نہیں کریں گے اگر کوئی خود نہیں پیتا تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے پی ضرور بھائی سمجھ نہیں آ رہی تو بوتلوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اب آ گیا عورتوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ ہمارے عورتوں کے شناختی کارڈ ہم لوگ نہیں بنواتے تو اس سے بہت بہت مقامات پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں نکاح درج کروانا ہے اب اس میں بھی تصویر شناختی کارڈ اور بی بی کا منتقل ہونی ہے راس اس کے لیے بھی یعنی ہر طرف انہوں نے ضروری کرنا تو بھائی کیا کریں مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ مسئلہ کیا کریں جو حضرت صاحب یہاں پر یعنی اس مسئلے میں جو لوگوں کو حکم سناتے تھے جو میں کہتا تھا وہ دونوں بالکل ایک جیسی بات ہے ہم یہی کہتے تھے اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی خود ہم بنواتے نہیں ہماری بحمد اللہ تعالی مستورات ایسی باتوں سے انتہائی متنفر ہیں اگر ہم ان کو کہہ بھی دینا کہ فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے چلو تصویر بنواؤ شناختی کارڈ بنواؤ تو وہ ہماری بات ماننا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ممکن وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گی لیکن یہ غلیظ بات نہیں مانیں گے <تصفح> لیکن ہم جو لوگ بنوانا چاہتے ہیں اپنی مجبوریوں کے ساتھ ہم ان کو روکتے نہیں بنواؤ, بنواؤ یہ کہتے بھی نہیں بنائیں تو روکتے بھی نہیں وہ آزاد ہیں اب ان کا مسئلہ خدا کے ساتھ ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم سختی سے کہہ دیں نہ بنواؤ بنواؤ ان کا کوئی دنیا بھی نقصان ہو جائے تو ٹوٹ پڑیں گے ہم پڑیں گے ہم پڑیں گے دیکھا ہے آپ نے نقصان بربادی کرا دی ہمارا نقصان ہو گیا لہذا ایسے مسائل میں ہم نہیں آتے یہ مسئلہ ایسے حل ہو گیا اب آ گیا ٹچ موبائل کا مسئلہ کیمرے ویڈیو اس کا مسئلہ جب میں اجلاس کے لیے جا رہا تھا تو میں نے غور کیا نہ سچی بات ہے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں گئی جاتے ہوئے راست توجہ گئی ہوئی کہ یار میں جب ٹچ ویڈیو بنواؤں گا تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ میں ٹچ موبائل رکھنے کی دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں اجازت نہیں دعوت اجازت سے اوپر ہے یعنی لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں رکھو بھائی کیونکہ جو ویڈیو بنے گی وہ ٹچ کے بغیر تو نہیں دیکھی جائے گی تو میں نے سوچا یہ تو میں سر پر گنا لے رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی یہ تو آج کے بعد خط آنے یقیناً بند ختم کوئی سنے کوئی نہ سنے کوئی بھاؤکتا ہے اس کا رد ہو یا نہ ہو خدا جانے وہ سو کا بچہ جانے ہم کسی <سک> کہ رد کے لیے <تنسخ> خود اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے یہودی یہ ذہن میں رکھو ٹچ موبائل ٹی وی کی جگہ آیا ہے ایسے سکول ٹی وی بورڈ تین کی مخالفت یہ ہمارا نسب العین ہے یہ ہمارا جماعت کا منشور ہے یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور میں نے تو خصوصا آپ کو معلوم ہے کہ پر میں تو جیل دیکھتا رہا ہوں جیل جاتا رہا ہوں تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیسے کروں سچی بات یہ ہے جب تک میری توجہ اس طرف نہیں گئی اس وقت کے لیے میں اپنے خالق تعلق سے معافی مانگتا ہوں لیکن اب جب بات سمجھ آ گئی ہے اس کے بعد میری محفل میں ویڈیو بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی خبیث کو پکڑا گیا تو اس کی چتروڑ ہوگی اور اگر کوئی چھپا کر بناتا ہے وہ اور خدا اس کے اندر ہمارا ذرہ برابر بھی اتفاق نہیں ہوگا یہ ٹچ موبائل اور وائڈ ویسے بھی اس کے اندر میں کیسے آیا میں تو اتنا شدید مخالفت مخالف تھا آنے کی وجہ یہ بنی کہ کیمرے میں ہاں کیمرہ کہتا ہوں نیٹ پہ نیٹ پہ کسی نے میری تقریر چڑھا خدا جانے وہ کون کتے کا بچہ تھا جس نے یہ لانت ملی ہے وہ حرامی جہاں بھی ہوگا نا وہ اگر میری بات سن رہا ہے تو میں اس کا گروان کیا مت پکڑوں گا کتے کا بچہ تو نے یہ جرم کیوں کیا تھا اس نے میری تقریریں ڈال دی تقریروں پر رد آنا شروع ہو گئے پتہ ہے ٹچ موبائل کا میدان نیٹ کا بہت ہی آسان اور آزاد ہے جدھر کوئی مرضی بیٹھ کر بھوکنا شروع کر دے کوئی اس کو نہیں روک سکتا رد آنا شروع ہو گیا اب رد سنے کم مکڑوں نے کم مکڑوں نے رد سنے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار استاد جواب نہیں دے رہا استاد جواب نہیں دے رہا یار استاد دیکھو اس نے فلان رد کر دو فلان لگ دو وہ <سؤال> پتہ نہیں یار استاد کو جب جواب نہیں آتا <سؤال> کیا وجہ <بجا> ہے <سؤال> بولتے نہیں بولتے نہیں کہا میں نے سمجھا کہ یہ تو ایک نیا کھڈا کھول گیا بھائی نئی مصیبت پڑ گئی دوسری طرف سے کوڈو خبیس میں سبھی یہ رکھ لیا تھا پہلے حضرت صاحب کے پاس آپ کو معلوم ہے اب میں نے اس ازر کی وجہ سے کہ میں نے رد کرنا, رد کرنا, ہے رد کرنا میں نے اس غلذت میں قدم رکھ لیا ایک عرصے تک اس میں مبتلا رہا ہوں لیکن حقیقت ہے میں نے دین کا اس میں نقصان دیکھا ہے فائدہ نہیں دیکھا اب سوچتا ہوں پورے کہ پورے وہ رد کرنا میرا غلط تھا میں اسی طرح اپنے راستے پہ قائم رہتا اپنی سختی پہ قائم رہتا اور ان بغیرتوں کے رد کو ہاتھ نہ لگاتا تو اس طریقے سے ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں جو مضبوطی دین کی بنتی وہ رد کرنے رد کے ذریعے سے نہیں بنی بلکہ الٹا کمزور ہو کر برباد ہو گیا جو موبائل دوسرا ہے یہ بھی وہاں پر گزارش ہوئی چھوٹا موبائل جس کو ہم پاک موبائل یہودی حرامزادے کا طریقہ ہے اور اس کے ماننے والے حرامیوں کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے برائی دیتا ہے اس برائی سے برائی سے اوپر یعنی اس برائی سے بڑی برائی دے دیتا ہے اس سے بڑی بڑی برائیوں کے درجے وہ کتے کا بچہ بڑھاتا جاتا ہے جب بڑھاتا جاتا ہے تو جب پہلی برائی آئی تھی اس کو تھو تھو کھڑ کے پھینکیا پھینکنے لگ گئے مسلمان ہرام ہے ہرام ہے جب دوسری آ گئی اب پہلی کو بھول گئے دوسری حرام جب تیسری آئی وہ بڑی تھی اب وہ پچھلی دونوں بھول گئی اور تیسری کے پیچھے پڑ گئے اس طرح اس کتے کے بچے نے تمام برائیاں ہمارے اندر, ہمارے اندر پھیلا دی اور ہم نے ان کو برداشت کر لیا بھائی جو چھوٹا موبائل جس کو سادہ موبائل کہتے ہیں اس میں کنجری کی گشتی کی آواز ہے اور آواز پر کشش ہے اور وہ پرکشش آواز حرام زادوں نے رکھی ہے تاکہ جو کان سے لگائے اس کی شہوت بڑھتے اس کے خیالات برے ہوں تو ہو مقصد یہ اور وہ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو جائز سمجھیں ہمارے مرشد پاک کریم بڑے ان کے آستان شریف پر ان کے رشتہ دار تھے سید صدر الدین شاہی بھتیجے تھے پتہ نہیں کیا تھے وہ ملتان سے ریڈیو لائے تو ہمارے امام اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ حضور صدر الدین شاہ موبائل لایا آپ نے ریڈیو لایا ریڈیو لایا ریڈیو آپ نے فرمایا اچھا چل سیکھا ہے چلے گا نہیں وہ ملتان تک بھاگتا رہا ادھر ادھر ریڈیو چل نہیں سکا تو ریڈیو میں تو فقط آواز ہوتی ہے نا اور جو چھوٹا موبائل ہے اس میں بھی آواز ہوتی ہے تو مرشد کریم ریڈیو پر اتنا سختی کرتے تھے تو موبائل پر بھی تو ان کی سختی اسی طرح ہوگی چھوٹے پر سمجھ نہیں آ رہی تو شرع اس کی بھی اجازت نہیں دیتی لیکن اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اب یہ ضرورت بن گیا جس طرح کے ٹچ موبائل ہے اس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے تو بالکل جلسے میں کسی طرح اجازت نہیں دینی ہاں جو کاروباری لوگ ہیں اب کاروبار چل پڑا ہے آن لائن اور آن لائن کے بغیر کاروبار کرتے ہی نہیں ہمارا بابا جمیل ایک بار اس نے موبائل تچ لیا چند دن رکھا اور توڑ دیا کیوں توڑ دیا توڑتا یہ تو برائی سے بچ نہیں سکتا بند چاند دن بعد تیل خرید کر لیا وہ بابا جی کیا ہوا کہتے ہیں بازار سے کچھ سودا نہیں ملتا اس کے بغیر اب اس کے پاس بھی ہے اس کے بچوں کے پاس بھی یعنی جو دکان پر بیٹھتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ہم یہاں پر سختی کرتے ہیں تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کاروبار کرنے والے وہ بھاگ جائیں سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح جو چھوٹا موبائل ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ برای نہیں. برای برای برای برائی نہیں برائی پکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ضرورت بن گئی ہیں کبھی ماحول میں کہ ہم ان کی رخصت نہیں دیتے ضرورت تو بھی محادرات کے کلیے کے ساتھ تو بہت پریشانی بن جائے گی تنگی بہت ہو جائے, جائے, جائے گی, گی اور ہمارے اسلام کا کلیہ الحرارا جو مدفور تنگی جو ہے نا اس کو دور کرنے کا حکم ہے تو تنگی دور کرنے پڑی چھوٹا موبائل رکھ رہے ہیں لیکن بڑے موبائل کی کوئی اجازت نہیں سوائے ان لوگوں کو جو کاروبار کرتے ہیں اب جن کے پاس ہے اور ان کا کاروبار نہیں یہ بہانہ بنا کر رکھ لیں گے بھائی ہر بندے کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ اگر یہ کاروبار کو محض ایک ادھر بہانہ بنا رہا ہے رکھنے کے لیے اور اس کا کاروبار کوئی نہیں کوئی ہے نہیں اس کا کاروبار صرف بے غیرتی کا ہے جب نکالا دیکھ لیا سلفی اٹھا لی یہ سلفی سر سر آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور سلفی تو سمجھو اپنی جہان بنا رہا ہے اور اگر اس کا حضور صحیح ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے تو وہ اس کو پھینک ہوئے اس سے دور ہو جائے ہم جب ہم جب کسی خبیص کا رد کریں گے رد تو ویڈیو کے ساتھ نہیں ہوگا اسی طرح آڈیو راڈیو رد ہوگا یا میں جہاں جل کروں گا ہر طرف جلسے کیے ہزاروں بندے ہوتے ہیں سن لیں گے ایک دوسرے کو جا کر بتائیں گے یہ دنیا میں پھیل جائے گا جیسے پہل سے پہلے پھیلتا رہا ہے اللہ اللہ سمجھ آئی مجھے تو بھائی سیدھی ساری بات آ نہ کچھ چھوٹا موبائل چلانا آتا ہے نہ بڑا مجھے تم کہو کہ اسے نمبر ملا دو مجھے کوئی پتہ نہیں یہ نمبر کیسے ملاتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے معلوم سکولی خنزیروں نے کیا کچھ کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے ہم پہلے آپ کو خبردار کرتے رہے لعنت ہے و پیروں پر کہ جنہوں نے کفر کی حمایت کی اسلام کی مخالفت کی ان بغیرتوں کا کچھ نہیں جاتا بغیرت کا کیا ہوتا ہے اس کا یہ ہے ہم سے حکومت بات نہیں کرتی میں کتنی بار ان کو چیلنج کر چکا ہوں مناظرے کی دعوت دے چکا ہوں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں جہاں بلاؤ ادھر بات کرتے ہمیں جو کچھ کرنا ہے کم از کم سمجھاؤ تو صحیح ہمیں کو مطمئن تو کرو یا تم کہو کہ ہم فراؤن کے سالے ہیں ظاہر کرو معلوم تو ویسے ہے ہمیں لیکن کم از کم ظاہر کرو تاکہ فراؤن کے سالے کے آگے ہم کوئی ایسا مطالبہ رکھنے کی جرات ہی <تصفح> اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ پاکستان جب سے بنا ہے تمہارا پاکستان جب سے بنا ہے تمہارا پاکستان جب سے بنا ہے اس کا زیادہ وقت زیادہ وقت زیادہ وقت عورتوں کے شناختی کارڈ جو بغیر تصویر کے ہوتے تھے اور انگوٹھے کے ساتھ ہوتے تھے اس کے ساتھ گزرا ہے تھوڑا عرصہ ہوا یہ تصویر والی شرط کا تو بتاؤ پہلے اتنا عرصہ پہچان کیسے ہوتی رہی میری بات نہیں سمجھا اب بھی تم تصویر تصویر اور انگوٹھا انگوٹھا تو تم نے شرط رکھا ہوا ہے بایومیٹرک بایومیٹرک بایومیٹرک کہتے ہیں نا تمہاری ماں کی بایومیٹرک جو ہے یہ جو تم نے کیوں رکھی ہے اکیلی تصویر کیوں کافی نہیں ہے اگر تصویر سے ہی شناخت ہوگی یہ تم تو ہمیشہ ترقی کے طلبگار ہو پرانے طریقے کو فرسودہ بیکار کہہ کر چھوڑنا یہ تم کمینوں کا نسب العین ہے نسب العین ہے تو اس کو چھوڑو یہ تو پرانا طریقہ ہے کرو انگے بدماشی معلوم ہوا ان کو پتا ہے تصویر کے ساتھ خدا کی شان ہے یہ خود کہتے ہیں صورت صورت سے مل سکتی ہے لیکن یہ جو خدا نے لکیریں بنائی ہیں ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی نہیں وہ بھڑوے جو تمہارے نزدیک خدا نے فرق اور شناخت کے لیے چیز بنائی ہے اسی کو رہنے دو اگر تم بھڑوے تو ہم تو بھڑوے نہیں اپنی بغیر تھی اپنا بڑوا پن ہم پر تو کرو بات سمجھنا دیکھو نا اب ان کمینوں نے یہ سمجھا فقط عورت کا ہی بات تصویر شناختی کاٹ رکھتے ہیں تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ تو پرواہ نہیں کر رہی کسی مسئلے کو اپنے عزت اور غیرت اور حیا کے مسئلے پر وہ مقدم سمجھتی نہیں ہے جب نہیں سمجھتی تو اب کیا بنے گا اب ان حرامیوں نے کیا کر دیا کہ جی یہ تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنے گا جب تک تیری بیوی کا نہیں بنے گا اب سالے اب سالے بڑوے میں تیرے کام آ سکتا ہوں ادھر کیوں نظر اٹھاتا ہے تم نے جو لانت لینی ہے ہم سے لے لو ادھر کیوں جاتے جواب دینا ان کے پاس کی بات نہیں ہے بڑا دعویٰ کرتے ہیں روشنی روشنی دنیا میں روشنی کے ساتھ چلو تو کمینے چلو روشنی کے ساتھ روشنی تو ہمیشہ دلیل ہوتی ہے دلیل روشنی جو دلیل علم ہے علم روشنی ہے تو چلو ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ چلو اگر دلیل کے ساتھ ہم آپ کو خاموش کرا دیتے ہیں تو اپنی فرونیت فرونیت کیا ہے ان کے پاس انگریز غلامی ہے یہ کوئی فروڑ فروغ نہیں ہے یہ فرون کی ٹٹی برابر بھی نہیں ہے ہاں تو, تو بلا بلا لوگ فرون وہ ہیں جن کے یہ غلام ہیں وہ فرون ہیں یہ اپنی ہوا بھی نہیں نکال سکتے ان کی مرضی کے خلاف روشنی تو چلو ہمارے ساتھ بیٹھو اگر تم نے ہم نے آپ نے تم کو خاموش کرا دیا تو اپنے فرونوں کا حکم چھوڑو اگر تمہارے فرون بھی کہتے ہیں کہ یہاں ہم روشنی کے ساتھ چلتے ہیں اور روشنی کے ساتھ ہی چلاتے ہیں لوگوں کو تو اور اگر تم ہمیں خاموش کرا دو ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے بس یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں اگر کوئی کہہ ہے اور جی ایسا کہہ دیا تو کفر بن جاتا ہے وہ بڑوا جب اگلے کو یقین ہے کہ باطل مجھے چپ نہیں کرا سکتا میں یقین کے ساتھ اللہ کے محبوب قرآن پاک میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں کافرو یا تم ان میں سے کوئی تو ہدایت پر ہے بتاؤ کس انداز سے کہا جا رہا ہے میں یا تم یا تم حالانکہ وہ تو پکی بات ہے کہ صرف حضور ہی ہدایت پر ہے آنا لائلا ہدن اور دلال موبین میں میں یا تم یا تم تم ہدایت پر ہو یا گمراہی ہم دو فریقوں میں سے ایک یا ہدایت پر ہے یا گمراہی اب اللہ کے محبوب کی مراد کیا تھی تم ہو تم لیکن فرمانے کا انداز یہ ہے اگلا یہی سمجھ رہا ہے کہ یار اس کو لگتا ہے شک مک ہے کیا ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یا تم ان دو فریقوں میں سے کوئی ایک ہدایت میں ہے یا گمراہ یا تو کوئی بات نہ بھی یہ اس جہل کا کام ہے اللہ پاک نے ایسا انداز اللہ اگلے کی لگام ڈھیلی کرنے کے لیے کو کیا کہ بولتے ہیں مناظرے میں عرقاء النند لگام ڈھیلی کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ کلام کیا جا میں بھی دھیل لگام ڈھیلی کر رہا ہوں ورنہ مجھے یقین ہے اللہ کے فضل سے دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں کہ ایسے مسائل میں ہمیں خاموش نہیں یہ تھے وہ اہم فیصلے جو ناچیز نے آپ کے سامنے رکھ دی فیصلے اجلاس میں اتفاقی طور پر ہوئے حضرت صغیر ناچیز اور دیگر جو ساتھی موجود تھے سب کے اتفاق سے یہ